الحمد اللہ الب العلوم سید عماد فروض الطن و سلام علیہ رسول اللہ وعلا يا حبیب اللہ السلاۃ السلام علیہ نبي اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللَّهُ محترم والپیارے صلی اللہ علیہ بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک بار دودھ پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے تو درد پاک پڑھنے کی عادت ڈالیے اور خاص کر وہ حضرات جو حج عمرہ کی سادت پا رہے ہیں انہیں چاہیے وہ مقامات مقدسہ میں قصد کے ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درد والسلام پڑھا کریں صلو علی الحبیب اللہ وسلم و بارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وآصحابہی وبارک وسلم محترم و پیارے اتفائیم بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے احکام حج میں حاضر ہیں اس سلسلے میں آپ تسلسل کے ساتھ مناسی کے حج کے حوالے سے ضروری باتیں سن رہے ہیں ہم نے سلسلے کی ابتداء مقدمات سفر طے کی پھر دوران سفر پھر مکہ معظمہ پہنچے احرام کی پابندیاں وغیرہ سے ہوتے ہوئے پہنچنے کے بعد چونکہ پاکو ہند کے جو لوگ ہیں وہ حجت متو کرتے ہیں تو حجت متو کرنے والے پہلے عمرے کا احرام مانتے ہیں تو عمرے کے حوالے سے ہم نے زوری باتیں سنی طواف کا طریقہ صحیح کے حوالے سے ہم نے معلومات سنی مسجد حرام پر گفتگو کرتے ہوئے تاریخ کعبہ فضائل کعبہ پر گفتگو ہوئی اور اس کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ کے درمیان جو قیام ہوگا اس قیام میں کیا کیا معاملات انجام دینے ہیں کیا کیا زیارتیں ہیں ان تمام کا احوال بھی سنا عمرہ کرنے کے بعد چونکہ ظاہرین احرام کھول چکے ہوتے ہیں جو حجت متوں کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو آٹھ تاریخ کو حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے تو لیجئے تیار ہو جائیے آج کا ہمارا سلسلہ اسی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے آگے چلے گا کہ مینا روانگی سے پہلے کیا کرنا ہے آپ جب مینا جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو خیموب رہنا پڑے گا آپ کا ایک دن مینا میں گزرے گا پھر عرفات میں گزرے گا پھر رات مضلفہ میں گزرے گی اور پلٹ کا پھر آپ دوبارہ مینا میں آ جائیں گے تو لہذا چونکہ آپ اپنے ہوٹل سے دور ہوں گے ہوٹل سے اس طرح کی تیاری کیجئے کہ اپنے سازو سامان جو اس تین چار دن کے لئے کافی ہوں وہ اپنے ساتھ لے لیجئے شیخ شیختقت امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین شریف میں ان سامان کا تذکرہ کیا ہے جو مینا قیام کے دوران آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے چن فہرست میں عرض کر دیتا ہوں مثلا تسبیح مسلح قبلہ نما چند برتن گلے لٹکانے والی بوتل والیم کا ایڈریس یہ تو ہر وقت ساتھ ہونا چاہیے تاکہ راستہ بھول جانے کی صورت میں آپ کے کام آئے اخراجات برائے تعام و قربانی وغیرہ ساتھ لینا نہ بھولیے اگر ممکن ہو تو مینا سے عرفات اور مزدلفہ کا سفر پیدل ہی کیجیے کہ جب تک مکہ شریف پلٹیں گے یعنی پیدل جو حج ہے اس دو طرح سے اس کے فضائل کتابوں میں آتے ہیں لگتے کہ بندہ اپنے گھر سے ہی پیدل جائے اس کے بھی فضائل ہیں اور اللہ کے نیک بندوں نے یہ عمل بھی کیا لیکن آج کل ایسا ہونا ایک عجوبہ ہے اور جو ایسا کر لے تو وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ جناب اس نے اتنا لمبا سفر سائیکل پہ کیا یا پیدل کیا وہ حالات تو نہیں ہیں لیکن خاص مکہ سے مینا اور مینا سے عرفات اور پھر مضلفہ اس کو بھی پیدل کرنے کے پیدل مطلب کہ یہ سارے مناسب ادا کرنے کے حوالے سے احادیث سے طیبہ میں فضائل وارد ہوئے ایک فضلت یہ آئی کہ جو ایسا کرتا ہے مکہ واپسی تک ہر ہر قدم پر سات کروڑ نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں لکھی جاتی ہیں تو راستے بھر جب احرام حج کا احرام باندھ لیا حج کا احرام باندھنے کے بعد لبے کہہ لیا تو راستے بھر لبیک کی کثرت کرتے رہیں ذکر و درود کی کثرت کرتے رہیں اور جوں ہی مینا شریف نظر آئے دروش شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیے اللہ محض مینا فمن علیہ بما منن تبھی الا اے اللہ یہ مینا ہے مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے اپنے اولیا پر فرمائے ہیں ایک دلکش منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا خیمے ہی خیمے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ اپنے خیمے میں پہنچیے بڑے ہی جدید سسٹم آج کل لگا دیے گئے ہیں ایک کارڈ دے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کارڈ کو لگائیں گے تو آپ کے خیمے کا دروازہ کھلے گا کوئی اور آپ کے خیمے میں داخل نہیں ہو سکتا اس بات کی احتیاط رہے کہ جو لوگ مطلب علماء کے ساتھ ہوتے ہیں یا نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں خاص طور پر دعوت کے مبلغین کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں تو کچھ نہ کچھ ذہن ملا ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا اس موقع پر بھی کوئی ذہن بنا ہوا نہیں ہوتا خدا را ہرگز ہرگز آپ سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے یاد رکھیے بے پردگی ہر جگہ گناہ ہے یہاں بھی وہ گناہ ہوگی تو اپنے خیمے میں خواتین کے حوالے سے پردے کا اہتمام کیجئے اور ان کے پردے کی چادریں اپنے ساتھ لے جانا نہ بھولیے مینا پہنچ کر آپ نے خوب خوب خوب عبادتیں کرنی ہیں سرکار دور صلی اللہ علیہ وسلم کے روانگی مینا کے حوالے سے احادیث میں کچھ یوں تذکرہ ملتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں تاریخ کو فجر کی نماز مکہ میں پڑھی پھر جب سورج طلوع ہو گیا تو مینا کی جانب چل پڑے اور شراب بخاری میں علامہ عینی نے رحمتہ اللہ تعالی لکھا ہے کہ آپ آٹھویں تاریخ کو مکہ سے سورج بلند ہونے پر نکلے اسی طریقے سے علامہ نبوی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا مینا کی طرف سورج نکلنے کے بعد ہوا تاکہ زہر کی نماز وقت میں پڑھ لیں زہر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے حضرت جابیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ جب یوم ترویہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تلبیہ پڑھا سوار ہوئے اور مینا کے جانب چلے وہاں ظہر اثر مغرب عشاء اور فجر یہ پانچ نمازیں ہیں جو مینا میں پڑھنی ہوتی ہیں یہ بھی ایک حج کا اہم جو ہے یوں سمجھیے کہ منصق ہے اس کی ایک خاص ادائیگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازیں مینا میں پڑھی ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ حضرت جبریل امین یہ مینا کا تاریخی پس منظر کیا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر مینا گئے وہاں ان کو پانچ نمازیں زہر اثر مغرب شاہ اور فجر پڑھائیں پھر مینا سے لے کر عرفات گئے یعنی انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ مبنی بر وحی ہوتی ہیں وہی کے رہنمائی میں وہ اپنے تمام تر امور انجام دیتے ہیں اور وہی علم کا وہ ماخذ ہے جو تشکیق سے پاک ہے جس میں یقین ہی یقین ہے اور جو من جانب اللہ پیغام کا نام وہی ہے تو نمازوں کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ جب نمازیں فرض ہوئیں تو نمازوں کے اوقات کیا ہوں گے حضرت جب امین حاضر ہوئے اور انہوں نے وہ نمازیں اپنے اپنے اوقات میں ایک دن ابتدا میں پڑھی اور دوسرے دن انتہا میں پڑھی اور فرمایا کہ یہ ابتدائی وقت ہے اس نماز کا اور یہ انتہائی وقت ہے تو یوں جو ہے پانچوں نمازوں کے اوقات انہوں نے اللہ کی جانب سے بیان فرمائے تو حج کے حوالے سے بھی جو مناسب ہیں وہ حضرت جب المین نے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وہ مناسب بیان کیے اور یہ بھی آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم خلی اللہ علاء نبینا ناں علیہ صلاحت والسلام کو بھی بیان کیے مینا کے اندر ایک بہت ہی مقدس مقام ہے مسجد خیف حضرت یزید بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں حجم تھا میں نے صبح کی نماز آپ کے ساتھ مسجد خیف میں پڑھی یعنی یوم ترغیہ کے بعد جو اگلے دن کی صبح ہے, وہ جو ہے, آپ وہ جو ہے مسجد خیف میں ادا کی سر... یعنی مسجد خیف میں نماز پڑھنا یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بینا میں تھا اور مسجد خیف ہی میں آپ نمازوں کا اہتمام فرماتے تھے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اس روایت کو امام رزوقی نے اپنی تاریخ میں نقل کیا کہ ستر انبیاء نے حج کیا خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مسجد مینا اور خیف میں نماز پڑھی اگر تم سے ہو سکے تو کسی بھی نماز کو نہ چھوڑو اور اس میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو مسجد خیف بڑی ہی بابرکت مسجد ہے یہ دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ ہے بہت زیادہ یہاں بھیڑ رہتی ہے بہت ہی زیادہ بھیڑ رہتی ہے تو جس سے ممکن ہو سکے وہ اس میں نماز ضرور پڑھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد خیف میں ستر امبیا کرام علیہ نے نماز پڑھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ مسجد خیف میں ستر امبیا علیہم السلام مدفون ہے ایسی مبارک اور بابرکت جگہ ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر شریف بھی اسی مسجد کے ایک مینارے کے نیچے ہے یاد رکھیے کہ یوم تربیہ آٹھ الحجہ کو مکہ مکرمہ سے متمدع جو ہے وہ احرام مان گا اسی طرح اہل مکہ جو ہیں جو مکہ کے خاص مکہ کے رہنے والے ہیں نہ کہ جدہ کے رہنے والے تو وہ بھی آٹھ تاریخ کو احرام مانیں گے اور مسجد حرام میں ان کے لیے احرام باندھنا مستحب ہے مسجد حرام کے علاوہ دوسری جگہ حدود حرام میں بھی حیرام جائز ہے آٹھ تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد مینا کی طرف روانہ ہونا سنت ہے لیکن اس سے پہلے بھی جائز ہے اگر زوال کے بعد نکلا اور زہر مینا میں پڑھی تو بھی صحیح کوئی حائز نہیں لیکن کوشش یہ کرے کہ زوال سے پہلے پہلے نکل جائے مینا میں پانچ نمازیں ظہر اثر مغرب عشاء اور فجر پڑھنا سنت ہے اگر بالفرض کسی شخص نے مینا میں قیام بالکل ترک کر دیا یعنی وہ آٹھ کے بعد آنے والی رات کو بجائے مینا میں گزارنے کے مکہ میں رہا اور وہیں سے ڈائریکٹ میدان عرفات میں چلا گیا تو اس نے برا کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایک بہت ہی عظیم بہت ہی عظیم سنت چھوڑ دی لیکن اس شخص پر نہ تو کوئی دم واجب ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی کفارہ ہوگا مکہ سے مینا تک تلبیہ پڑتے ہوئے جانا مستحب ہے اسی طریقے سے دعا اور اسکار کی بھی قصد کرنی چاہیے نویں کی فجر تک مینا میں ٹہرنا سنت ہے قالین کو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ تو آلریڈی احرام میں ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بس مینا روانہ ہوتا ہے عزرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ننہوں سے مروی ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ آئے بس ہم لوگ یوم الترویہ تک احرام سے آزاد رہے یہاں تک کہ یوم ترویہ آ گیا تو ہم لوگوں نے یوم الترویہ میں احرام باندھا آٹھویں تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے اس دن مینا کے لیے لوگ نکلتے ہیں اور حج کا احرام بانتے ہیں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آٹھویں تاریخ کو یوم ترویہ کیوں کہا جاتا ہے تو ترویہ جو لفظ ہے یہ مختلف معنی رکھتا ہے ایک جہت سے اس کے معنی ہے رویت دیکھنا اور ایک جہت سے اس کے معنی ہے سیرابی یعنی جس طریقے سے جانور کو سیراب کرنا ویکتوں کو سیراب کرنا کھیت کو سیراب کرنا اس کے مختلف معنی ہیں تو ان معنی کو سامنے رکھ کر علماء نے بیان کیا کہ اس دن حضرت جبریل امین نے حضرت ابراہیم و حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسب دکھائے تو چونکہ ترویہ کا معنی ہے دکھانا یا دیکھنا تو اس مناسبت سے آٹھ تاریخ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ اس کے یعنی کہ بعض علماء نے یہ لکھا یوم الطرویہ کو یوم تربیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب جنت سے حضرت آدم علیہ السلام عدت ہوا زمین پر تشریف لاتے ہیں تو یہ دونوں جدا جدا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے الگ ہیں آٹھ ذیل حجا تھی کہ دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اس مناسبت سے بھی اس دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں اور بعض علماء نے اس کی یہ قابل بیان کی یہ فوجی بیان کی کہ اس رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے اپنے صاحبزاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں تو دل میں سوچنے لگے کہ محض خواب ہے یا وہی الہی تو چونکہ یہاں بھی دیکھنے اور رویت کمانا پایا گیا اس مناسبت سے اسے یوم تربیہ کہتے ہیں اور بعض علماء نے یہ توجہ بیان کی کہ اس دن اہل عرب یعنی وہ اونٹوں بجائے جاتے تھے منا اور عرفات وغیرہ اور یہ جو قیام ہوتا تھا ان منافق وعدہ کرنے کا تو وہ اچھی طرح اپنے اونٹوں کو تیار کرتے تھے پانی وغیرہ پلا کر سیراب کر دیا کرتے تھے تو ترویہ کا معنی سیراب کرنا بھی ہے تو اس وجہ سے اس دن کو یوم ترویہ کہا جانے لگا تو یہ مختلف توجہ تھی کہ جن میں آپ نے سماعت کیا کہ یوم الترویہ کو یوم الترویہ کیوں کہتے ہیں اب رہی بات مینا کی مینا کا کیا تاریخی پس منظر ہے کیا تاریخی بیک گراؤنڈ ہے آئیے ہم آپ کے سامنے کچھ اس پر بھی کلام کرتے ہیں مینا حج کے اہم ترین ترین میں سے ایک مقام ہے جہاں قریب قریب چار دن قیام رہتا ہے یہاں یوم الترویہ کو پانچ نمازیں ظہر اثر مغرب عشاء اور فجر پڑھنا ہوتی ہیں پھر دسویں تاریخ کو چاش کے وقت ایام تشریق تک رمی قربانی حلق کے لیے یہاں قیام ہوتا ہے اولند حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں قیام اور مناسب حضرت جبریل امین نے سکھائے پھر حضرت ابراہیم کو حضرت جبریل امین اس جگہ لے آئے اور یہاں جو اور یہاں اور مزید جو آئندہ ہونے والے مناسب ہوتے ہیں ان کے بارے میں آگاہی دی یہ مکہ مکرمہ سے تین میل یعنی پانچ تقریبا پانچ کلومیٹر میٹر کے فاصلے پر واقع ہے حضرت ابن عباس ردی اللہ تعالیٰ عنہ انہما کی روایت میں ہے کہ اسے مینا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب حضرت آدم علیہ السلام سے جدا ہوئے تو کہا تمنا اور خواہش بیان کیجئے تو انہوں نے جنت کی تمنا کی اور عربی زبان میں اس کا ایک معنی مینا کا ایک معنی تمنا بھی ہے تو اس وجہ سے منہ, اس جگہ کا نام مینا پڑ گیا یعنی تمنا کرنے کی جگہ مقام پلیس خواہش کرنے کی جگہ حضرت عمر بن مطرف نے اپنے والد سے روایت کیا کہ مینا کو اس وجہ سے مینا کہتے ہیں کہ یہاں خون بہایا جاتا ہے قربانیاں ہوتی ہیں اس بنا پر اسے جو ہے وہ منا کہا جاتا ہے اور شرح احیہ میں یہ بیان کیا گیا اسے اس وجہ سے مینا کہا جاتا ہے کہ یہاں لوگ عذاب سے امان ڈھونڈتے ہیں اپنی مغفرت کا سامان پیدا کرتے ہیں حضرت جابر ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے اصحاب سے فرمایا اپنی جگہ بیٹھے رہو اور یہ تکبیر پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کیونکہ بہت زیادہ اجتحام ہوتا ہے مینا کے اندر بہت زیادہ لوگوں کی قصد ہوتی ہے تو اب لوگوں کے خیمے جو ہے وہ یا تو اتفاقیہ طور پر یا کسدن اب تو قصدن والا سلسلہ ہے مینا سے باہر بھی چلے جاتے ہیں بلکہ اب تو ہمارے یہاں پاکستان کے لوگوں نے جو مینا سے خارج علاقہ ہے اسے نیو مینا کا نام دے کر متعارف کروایا ہے یہ ایک نئی بدعت ہے جو اس سے پہلے نظر نہیں آئی ایک دو سالوں ہی سے نظر آ رہا ہے کہ پیکجز میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب آپ کو یہ یہ یہ سہولیات ہوں گی اور آپ کا خیمہ نیو مینا میں ہوگا تو بھئی آپ یہ بتا دیجئے کہ مینا سے باہر ہوگا نیو مینا نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے مسئلہ سمات سما لیجئے کہ اگر کسی کا خیمہ اس قیام مینا کے دوران مینا میں نہ ہوا اور مینا سے باہر اس کا خیمہ ہوا تو اس نے ایک عظیم سنت کا ترک کیا بلا وجہ بلا عذر اور کچھ پیسے بچانے کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے ترک پر نہ تو کوئی کفارہ ہے اور نہ ہی کسی قسم کا دم وغیرہ منا کے قیام کا دوران جو وقت گزرے گا اس میں کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ اوقات ذکر و اذکار تلاوت دینی مسائل کے حلقے دین سیکھنے اور سکھانے میں وقت صرف کیا جائے سرکارد علم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ثناخوانی نعت خوانی ہوتی رہے اور زیادہ وقت مناہی ہی میں گزرے اور عبادت کے ساتھ گزرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمرات کے ایام مینا میں گزارے حضرت عبر فاروق عدی اللہ تعالیٰ مینا میں وقت نہ گزارنے والوں کو زجر و تبیق یعنی ڈانٹ ڈبٹ کیا کرتے تھے اور مینا ہی میں مقیم رہنے کا حکم دیتے خیال رہے کہ مینا کے قیام کی حضرات صحابہ کے نزدیک بڑی اہمیت تھی تب ہی تو زمزم پلانے کا کام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خصوصی اجازت کے ذریعے اپنے ذمہ لیا ورنہ اس کی اجازت کی کیا ضرورت تھی اسی وجہ سے ائما نے مینا کے قیام کو لازم قرار دیا اناف کے علاوہ ائمہ خالصہ کسی نہ کسی درجے میں مینا کے قیام کو لازم کرار دیتے ہیں آناپ کے ہاں یہ واجب نہیں ہے تو مینا کے اندر آپ پہنچے ہیں یہاں آپ نے ظہر ادا کی ہے مغرب ادا کی ہے عشاء ادا کی ہے رات یہاں قیام کیا ہے اللہ اکبر یہ رات بڑی ہی عظیم رات ہے یہ شب عرفہ کی رات ہے اگلے دن آپ عرفات میں نکلیں گے اس رات عبادت کے بڑے ہی فضائل وارد ہوئے اور اس رات کو خوش نصیب شب بیداری بھی کرتے ہیں جاگ کر عبادت و ریاضت کر کے اس رات کے اندر قیام کر کے اللہ کی اطاعت گزاری اور عبادت کا اہتمام کرتے ہیں پھر فجر ہوتی ہے مینا میں فجر کی نماز میں تکبیر کہی جاتی ہے اور اس کے بعد زائرین عرفات کے میدان کو چلتے ہیں اور خوش نصیب زائرین پیدل ہی چلتے ہیں پیدل ان کا یہ سفر جاری رہتا ہے اور وہ عرفات کے میدان میں پہنچ کر حاجی بن جاتے ہیں کیونکہ حج کا جو اہم رکن ہے وہ ہے میدان عرفات میں قیام وہاں پہنچ کر حاجی بن جاتے ہیں تو میرے محترم اور پیارے سائم بھائیوں ہم اگلے سلسلے میں عرفات کی کیا اہمیت ہے اس کے کیا آ, مطلب کہ اعمال ہیں یہاں کیا کیا جاتا ہے کس طرح کرنے کا حکم دیا گیا ہے نمازیں کس طرح میں پڑھنی ہیں ملانی کس طرح ہے ملانی ہی ہے نہیں ملانی اس کے علاوہ مزدلفہ کے اعمال کیا ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اس کا کیا تاریخی پس منظر ہے اور پھر اس کے بعد جو آخری مرحلہ آئے گا وہ ہے رمی کرنے کا حلق کرنے کا اور قربانیاں کرنے کا اگلے سلسلے میں ہم ان امور پر گفتگو کریں گے اس کے بعد تواف زیارت پر گفتگو ہوگی کہ تواف زیارت جو ہے اس کے حوالے سے کیا کیا باتیں اہم باتیں ہیں اور خواتین کے حوالے سے خاص طور پر کیا مسائل ہیں جس سے وہ دو چار ہوتی ہیں تو میرے محترم اور پیارے ہیں بھائیو آپ نے دیکھا آج کی ساری گفتگو میں دو باتیں سامنے آئیں ایک تو یہ کہ منا ایک میدان ہے بظاہر دیکھا جائے تو یہاں نہ آبادی ہے نہ کچھ اور ہے نہ باغ ہے نہ آبشار ہے آخر اس جگہ کی اہمیت کیوں ہمیں یہ سننے کو ملا کہ حضرت جب امین آئے انہوں نے بتایا یہاں ٹھہرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی بات کی تعلیم دی تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا ہے اس جگہ کے ٹھہرنے کو عبادت قرار دیا گیا اس جگہ آ کر رکنے کو دعا کی قبولیت کی جگہ قرار دیا گیا اس جگہ آ کر ٹھہرنے کو ایک عظیم درجہ اور رتبہ دیا گیا اور ایک اہتمام کے ساتھ زائرین یہاں ٹھہرتے ہیں دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ ان تمام عبادتوں کے اندر ایک سفر ہے یعنی پہلے گھر سے چلے مکہ پہنچے اب مکہ سے چل رہے ہیں مینا میں قیام کیا مینا سے چلیں گے عرفات میں قیام ہوگا سارا دن عرفات میں گزرے گا پھر مزدلفہ میں قیام ہوگا پھر آ کر دوبارہ مینا آ جائیں گے تو خاص طور پر جو موومنٹ ہو رہی ہے وہ ایک سفری مومنٹ ہے ایک دن یہاں ایک رات یہاں دو دن یہاں تو یہ جو سفر ہے یہ دراصل انسان کو جگاتا ہے انسان کو بیدار کرتا ہے انسان کو انسان کے بغر سے نکال کر ایک دوسری دنیا میں لے کر آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اعتکاف ہوتا ہے اور لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کی کایا پل جاتی ہے ان انہیں بہت کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے تو یہ جو قیام ہے مینا کا یہ کوئی عام قیام نہیں ہے انتہائی بابرکت کرام ہے اس میں آپ اپنا محاسبہ کیجیے اپنی آخرت کو یاد کیجیے آپ کی یہ دو چادریں آپ کے کفن کو یاد دلا رہی ہیں یہ آپ کو یہ بتا رہی ہیں جس طرح آج آپ آئے ہیں چھوٹا سا ٹھیلا اٹھایا ہوا ہے آپ کے پاؤں میں سادی سی چپل ہے سر ننگا ہے دو چادریں آپ کے تن پر ہیں خیمے میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں ایک وہ وقت بھی آئے گا یہ خیمہ بھی نہیں ہوگا یہ روشنیاں بھی نہیں ہوں گی یہ بستر بھی نہیں ہوگا یہ سازو سامان بھی نہیں ہوگا بلکہ آپ قبر میں جائیں گے اس پورے سفر حج کی تیاری مہینوں سے شروع ہو جاتی ہے اور یہ لینا ہے وہ لینا ہے یہ سامان وہ سامان یہ خریداری یہ کم نہ پڑے یہ چیز کی حاجت نہ پڑے یہ بھی رکھ لو وہ بھی رکھ لو یہ پورا سفر غور کیجیے آپ ایک اہتمام کے ساتھ تیاری ہوتی ہے خدا را میرے محترم اور پیرس ہیں بھائیوں اور مدنی چیرن کے ناظرین ہم سب کو ایک عظیم سفر پر بھی روانہ ہونا ہے سفر آخرت پر یہ تمام جو مرحلے ہیں یہ جو سفر ہے بار بار سفر سفر اور سفر یہ ہمیں ابھارتا ہے جگاتا ہے کہ ہمیں موت کی بھی تیاری کرنی ہے ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے اور یہ نہ ہو کہ ہم دنیا میں اتنے منہمک ہو کر رہ جائیں اچانک موت آ پہنچے اور ہمیں توبہ ہی کا موقع نہ ملے اللہ نہ کرے ایسا ہو ہم اپنے دنیاوی زندگی میں کامیاب ہی نہ ہو پائیں تو جاگیر احساس کو بیدار کیجیے اور اپنے فرائض واجبات حق الباد حقوق اللہ ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے یاد رکھیے کہ اچھا ماحول انسان کو اچھا بناتا ہے سفر حج کے دوران آپ دیکھیں گے کہ اگر اس سفر میں آپ کو کوئی اچھا ساتھی مل گیا کوئی دین دار آدمی مل گیا تو آپ کا جو سفر ہے وہ ایک یادگار سفر ہو جائے گا اور اگر آپ کو کوئی چڑچڑا آدمی مل گیا کوئی گسلا آدمی مل گیا کوئی بدتمیز آدمی مل گیا تو پھر آپ یہ سوچیں گے کہ اس کی وجہ سے میرے عبادات میں بھی کافی خطر پڑتا رہا ہے تو انسان جہاں بھی جاتا ہے اس کی صحبت اس کے ساتھی اس کی گیدرنگ اس کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس کے کردار سازی میں تو ہماری بات چل رہی تھی کردار سازی کی آپ کو مسکرانے والے دوست بہت مل جائیں گے لیکن آپ کو ایسے دوستوں کی ضرورت ہے جو آپ کے دین کو بہتر کر سکیں جن کی صحبت میں رہ کر آپ نماز سیکھ سکیں آپ عبادات سیکھ سکیں آپ فلسفہ عبادات سیکھ سکیں آپ اللہ کا کلب حاصل کر سکیں اور اس دور کے اندر آج کے دور کے اندر یہ تمام چیزیں اگر آپ کو چاہیے تو آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجئے امیر اہل سنت کی صحبت کو اختیار کیجئے جی ہاں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی صحبت اختیار کر سکتے ہیں آپ اٹھائیے مدی مذاکرے کی سیڈی اور اپنے کمپیوٹر میں لگائیے اور پھر ایک سوئی کے ساتھ تنہائی کے ساتھ سنتے رہیے یا دیکھتے رہیے پھر اپنے دل پر غور کیجیے واقعی یہ وہ الفاظ ہیں جن میں تاثیر ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں جگا رہے ہیں تو دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے یہ مدنی ماحول ایک سیلاب رواں کی طرح ہے یعنی رواں پانی کی طرح ہے جو یہاں آ جائے گا ڈبکی لگائے گا پاپ کو صاف ہو جائے گا یہاں آنے میں کوئی نقصان نہیں ہے کوئی سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہاں آ کر بھلائی ہی بھلائی ملے گی اللہ تبارک بطالہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ فرمائے ہمارے مناسب کو اپنی بار میں قبول فرمائے اور ہمارے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے عمروں کو قبول فرمائے اور جو ہمارے مدنی چنے کے ناظرین یادِ طیبہ یادِ مکہ یادِ کعبہ یاد مدینہ سے بار بار سن رہے ہیں اور ان کے دل مچل رہے ہیں اللہ تعالی ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے اور ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ زیارت مدینہ کے سعادت نصیب فرمائے آمین پن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم